صورت ابراہیم آیت نمبر 35 تا 41 مکہ مکرمہ کی تاریخ اس کا ماضی اور اس کی آبادی کی دلکش داستان ان آیات مبارکہ میں مذکور ہے یہ ایک بنجر ویران اور چٹیل وادی تھی نہ سبزہ نہ کھیتی نہ پانی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلیل حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ صلاحت والسلام اور ان کی والدہ حضرت حاضرہ رضی اللہ عنہ کو یہاں ہجرت کرائی اور اس ویرانے کو آباد شہر بنانے کی دعا فرمائی اور اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار اور عبادت کا مرکز بنایا اور اس کے لیے بڑی عظیم دعائیں فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں